خُذْ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ كَشَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سَبَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں اس سے پہلے جو آیت نمبر آیت نمبر 102 گزری اس میں آپ یہ سن چکے کہ چھ مخلص صحابی تھے جو کوئی قزر نہ ہونے کے باوجود غزوہ تبوک غزوہ تبوک میں شريك نہ ہو سکے ان میں سے تین ایسے تھے جنہوں نے اپنے اپ کو میں نبی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا اور یہ طے کیا جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی اور جب تک دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ہمیں خود آزاد نہیں فرمائیں گے تو ہم انہی ستونوں کے ساتھ بندے رہیں گے جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو وہ اپنے اموال لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ یہ قبول فرما لیجئے اور اللہ کی راہ میں انہیں صدقہ کر دیجئے لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آیت نمبر ایک سو تین جس میں اللہ نے فرمایا خزمن من اموالهم تن آپ ان کے اموال میں سے صدقہ قبول فرما لیجیے تو تہ ب تو سکی آپ کا قبول فرمانا انہیں پاک صاف کرنے اور نیکی کی راہ میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا وسلی علیہ اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے ان نسلا تک سکن الحم آپ کا دعا کرنا ان کے لیے اطمینان قلب کا باعث ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صدقہ قبول فرما لیا سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ وصول فرما لیں اور قبول فرما لیں تو یہ حکم ان کے گناہ کے کفارے کے طور پر تھا یا فرض زکات کی ادائیگی کے طور پر تھا بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حکم ان کے گناہ کے کفارے کے طور پر تھا ان سے جو غلطی ہوئی کہ کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود وہ غزہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تو انہوں نے توبہ بھی کی اور اپنے اموال میں سے کچھ مال اس گنا کے کفارے کے طور پر بھی پیش کیا دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس فرض زکوۃ کے وصول کرنے کا حکم دیا ہے جو ہر آقل بالغ صاحب مسلمان پر لازم ہوتی ہے اس صورت میں سوال ہوگا کہ اس آیت کریمہ کی یہاں مناسبت کیا ہے مضمون تو چل رہا ہے غزل تبو کا اور اس میں جو لوگ شریک نہ ہو سکے ان کا مضمون چل رہا ہے اور بیچ میں آ گیا کہ آپ ان سے زکوۃ وصول کر لیں اس مضمون کی ماں قبل کے مضمون سے مناسبت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ یہ حضرات جو غزبہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے خود انہوں نے اقرار کیا کہ ہمارے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکنے کا بڑا سبب وہ کاروبار کی مصروفیت اور مال کی محبت تھی اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ ہم مال کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اور شریعت کے حکموں پر غالب نہیں آنے دیں گے یہ وعدہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم قول کے سچے ہو تو تمہارے قول کی سچائی تب ظاہر ہوگی جب عمل سے بھی اس کی تائید ہو جائے اس لیے یہاں حکم دیا کہ آپ ان سے اموال قبول کر لیں یہ اگرچہ حکم فرض زکات کے لیے ہے لیکن یہاں پر ذکر کیا گیا کیونکہ کہ زکات کا نکالنا اور مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مال کی محبت کا ایک مؤثر علاج ہے اس کے علاوہ اگر کسی سے گنا ہو جائے تو اگرچہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے گنا اور ایک ہوتا ہے گناہ کا اثر گناہ کی وجہ سے دل پر لگنے والی ظلمت اور قدورت تو توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے اور صدقہ خیرات سے گنا کے اثرات بھی اللہ پاک مٹا دیتے ہیں دل پر جو ظلمت کدورت اور سیاہی چھا جاتی ہے یہ سیاہی بھی صدقہ خیرات کی برکت سے اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں جب ہم نے کہا کہ اس احت کریمہ میں اللہ نے صدقہ وصول کرنے کا جو حکم دیا ہے یہ فرض زکوۃ کے لیے ہے تو اب یہ حکم صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حکم عام ہے مسلمانوں کا جو بھی امیر ہوگا جسے امیر المین کہا جاتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ امت مسلمہ کے مالداروں سے زکات وصول کرے یہ زکوٰۃ اور صدقات بیت المال میں جمع ہوں گے اور وہاں سے پھر امت کے کمزور اور غریب افراد پر اور اجتماعی مسلحتوں پر یہ اموال خرچ کیے جائیں گے جب تک مسلمانوں کے اندر خلافت کا نظام باقی رہا تو یہ سلسلہ چلتا رہا زکات انفرادی طور پر ادا نہیں کی جاتی تھی بلکہ زکوٰۃ مسلمانوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کی جاتی تھی اور وہاں سے پھر امت کے نادار مستحق اور غریب افراد پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جاتا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مختلف فتنے اٹھے ان میں سے ایک فتنا منکرین زکات کا بھی تھا بعض لوگوں نے کہا کہ ہم زکات دیں گے لیکن زکات از خود دیں گے امیر المین کو اور اس کے نمائندے کو نہیں دیں گے اور بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے اور انہوں نے استدلال اسی آیتِ کریمہ سے کیا کہنے لگے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا تھا کہ آپ زکاة وصول کریں یہ حکم صرف پیغمبر تک محدود تھا ہر امیر المؤمنین کے لیے یہ حکم نہیں ہے لہٰذا ابو بکر صدیق کو ہم سے زکاة وصول کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہم اپنے طور پر زکات ادا کریں گے لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھنے والے فتنوں کے سامنے ایک کوہے گراں کی طرح کھڑے ہو گئے اور آپ نے پورے عزم کے ساتھ فرمایا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور کی تو زکوت دیتے تھے جانور کی جو رسی زکوٰۃ میں دیتے تھے اگر وہ رسی بھی مجھے نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ کتاب کروں گا باد صاحب گرام نے خصوصاً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ سے درخواست کی کہ حضرت اس وقت اتنے بہت زیادہ ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہ کی جائے اور نرمی کا پہلو اختیار کیا جائے لیکن حید ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکات کے درمیان فرق کرتے ہیں نماز جیسے فرض ہے زکات بھی فرض ہے اگر کوئی شخص نماز تو ادا کرے مگر زکوات ادا نہ کرے بلکہ زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اس عظم اور عظیمت کے نتیجے میں دوسرے فتنوں کی طرح انکار زکات کا فتنہ بھی دب گیا اور ختم ہو گیا اگر خیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر نرمی کا پہلو اختیار کرتے تو ہو سکتا تھا کہ اسلامی احکام مذاق بن کر رہ جاتے ہیں آج کچھ لوگوں نے زکوۃ کا انکار کیا کچھ کل کچھ دوسرے لوگ نماز کا انکار کر دیتے کچھ لوگ حج کا انکار کر دیتے اور کچھ لوگ ختم نبوت کا انکار کر دیتے تو اسلامی احکام مذاق بن کر رہ جاتے مگر سید بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظیمت کے نتیجے میں اور آپ کے جہاد کے نتیجے میں نہ صرف انکار زکوٰۃ کا فتنہ بلکہ دوسرے فتنے بھی ختم ہو گئے جیسا کہ ایسے کریمہ کا آپ نے ترجمہ آپ نے سنا اللہ فرماتے اپنے پیارے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ ان کے اموال کا صدقہ اور زکوٰۃ وصول کریں اور آپ کا یہ قبول فرمانا انہیں پاک صاف کرنے کا ذریعہ بنے گا جان لیجئے کہ زکوٰۃ کے اندر تین نمایاں پہلو ہیں زکوٰ کے اندر ایک پہلو تو ہے عبادت کا کہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا اور ہم ایک بندہ ہونے کی وجہ سے پابند ہیں کہ اللہ پاک کے ہر حکم کی تعمیل فرمائے زکوٰۃ تو مستحقین پر اور مختلف مددات پر خرچ کی جاتی ہے اگر بالفرض اللہ پاک ہمیں حکم دیتے کہ تم اپنا مال کسی کنویں میں ڈال دو تو بندہ ہونے کی وجہ سے ہم کنویں میں پھینک دینے کے پابند ہوتے اگر اللہ حکم دیتے کہ تم اپنے مال کو آگ لگا دو تو بندہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو آگ لگانے کے پابند ہوتے یعنی عبادت کا جو پہلو ہے اس کے اندر کہ اللہ نے جو حکم دے دیا وہ ہم کریں گے تو زکوٰۃ کے اندر ایک پہلو تو ہے عبادت کا اللہ کا مال ہے اللہ کا حکم اسے خرچ کرو ڈھائی فیصد خرچ کرو ہم ڈھائی فیصد خرچ کرتے ہیں اللہ حکم دیتے دس فیصد خرچ کرو تو ہم دس فیصد خرچ کرنے کے پابند ہوتے اللہ حکم دیتے کہ تم پچاس فیصد میری راہ میں خرچ کر دو تو ہم پچاس فیصد خرچ کرنے کے پابند ہوتے لیکن ہمارے جذبات کا لحاظ کیا گیا ہماری ضروریات کا لحاظ کیا گیا اور ہمیں نہ پورا مال دینے کا حکم دیا گیا نہ آدھا نہ دسواں حصہ بلکہ صرف ڈھائی فیصد دینے کا حکم دیا گیا تو ایک پہلو تو زکات کے اندر عبادت ہے دوسرا پہلو زکوات کے اندر اعانت کا ہے غریب مسلمانوں کی مدد اور تیسرا پہلو زکات کے اندر تزکیا اور طہارت کا ہے جو اللہ کی راہ نے دیتا ہے نہ صرف زکوٰ کی وجہ سے اس کا مال پاک ہوتا ہے بلکہ اس کا دل اور اس کے اعمال اور اس کے اخلاق بھی پاک ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا تو روح میرے پیغمبر آپ ان سے وصول کریں جب آپ صدقہ اور زکاط وصول کریں گے تو اس سے یہ پاک ہو جائیں گے ان کا مال بھی پاک ہو جائے گا اور ان کے دل اور ان کے اخلاق اور امال بھی پاک ہو جائیں گے اسی طریقے سے سورت الحل میں اللہ نے فرمایا وسعب کا مالہ زک کا دو دوزخ سے بچایا جائے گا کس کو جو کس تقبے والا ہوگا الز ہو کا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے خرچ کرنے کا کہ وہ پاک ہو جاتا ہے تو مال کے اندر تیسرا پہلو یہ تز اور طہارت کا ہے اسی طریقے سے کہا گیا صدقات متحرت للنفس مرزات وحسن للمال زکات اور صدقہ ادا کرنے سے نفس پاک ہوتا ہے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے اور مال محفوظ ہوتا ہے جو زکوت اور صدقہ ادا کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے نفس اور قلب کو پاک فرما دیتے اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور مال بہت سی آفات اور حوادث سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صدقہ کا کے لیے کفارہ ہے اور دنوں کو ہرس اور بخل سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ اگر آپ غور فرمائیں تو زکات اور صدقے کے تو بہت سارے فوائد ہیں معاشی فوائد بھی معاشرتی فوائد بھی اخلاقی اور اجتماعی فوائد بھی لیکن اللہ پاک نے ان میں سے یہاں پر صرف تزکیے کا ذکر کیا ہے کہ صدقے اور زکوات سے دل کا تزکیا ہوتا ہے دل کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زکات اور صدقے سے اصل مقصود وہ انسان کے نفس اور دل اور مال کو پاک کرنا ہے چنانچہ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر بالفرض فرض زکاة کا کوئی لینے والا باقی نہ رہے دنیا سے غربت ختم ہو جائے تو پھر بھی زکوات کا حکم ثابت نہیں ہوگا مالداروں پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے اموال میں سے ڈھائی فیصد نکال کر اس کو جمع کرتے رہیں حتیٰ کہ جب انہیں زکوات کا کوئی مصرف نظر آئے تو اس پر اس کو وہ خرچ کر دیں اور یہاں سے اس عیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جو زکوٰۃ وصول کریں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ زکوات دینے والوں کے لیے دعا کیا جائے کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے جیسے کہ اللہ نے فرمایا مصلی میرے پیارے پیغمبر آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں اور ان کے لیے دعا کریں ان نسلات کا شکل الحم آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر ابو اوفا کے خاندان والوں نے صدقہ پیش کیا تو حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہ علی آلی ابی اوفا اے میرے اللہ ابی اوفا کی آل پر اس کے خاندان پر شاہ سے بچنے کے لیے اور گمراہوں کی نقالی سے بچنے کے لیے اب ہمیں کسی غیر نبی کے لیے سلاۃ و سلام کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان کے لیے دعا کریں کیونکہ کہ آپ کی دعا ان کے اطمینان قلب کا باعث ہے سمیع ان علیم اور اللہ سننے والا ہے اللہ جاننے والا ہے علم یا ان اللہ ہوبل البتان عباد ہی وہ اخذ الصداتی و ان اللہ ہوباب الرحیم کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اپنے بندوں کے صدقات منظور فرما لیتا ہے قبول فرما لیتا وہ ان اللہ ہوباب الرحیم اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ اکبر کیا پیارا انداز ہے فرمایا کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات بھی قبول کرتا ہے صدقات کے نتیجے میں ان کو ثواب بھی دیتا ہے اور ان کے مال میں برکت بھی دیتا ہے جیسا کہ سورت تغابل میں اللہ نے فرمایا ان تقرض اللہ کرزن حسنف اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے تو اللہ تمہیں اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ دے گا صدقہ خیرات کو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ قرضہ ہے یہ میرے سمنے قرضہ ہے لیکن کیسا قرضہ دو قرض حسن دو قرض حسن کیا ہے جو دیا جائے اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہو نہ شہرت نہ دکھاوا اور جس کو دیا جائے پھر اس کو تکلیف نہ دی جائے اس کو احسان نہ جتلایا جائے تو یہ قرض حسن ہے اللہ کہتے ہیں اگر تم مجھے قرض حسن دو گے تو میں اللہ اس کا تمہیں بدلا کئی گنا زیادہ واپس کروں گا ایک اچھا انسان اور نیک مسلمان بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی سے قرضہ لے لے اور پھر کو اس کو واپس نہ کرے تو اللہ اللہ جو بندوں کا خالق اور مالک ہے ہم اس کے بارے میں یہ کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ذمے قرضہ لے لے اور پھر قرضہ واپس نہ کرے تو اللہ کہتے ہیں میرے بندو جو تم مجھے قرضہ دو گے صدقہ اور زکاة کی صورت میں میں تمہیں اس کا کئی گنا زیادہ واپس کروں گا حضرت ابو حریرہ رب لانو سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یربی صدقات کما یربی احدکم فلوہو فرمایا کہ اللہ تمہارے صدقات کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو بڑھاتے ہو جانور کے بچے کو پالتے ہو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جانور کا اللہ اس کو بڑھاتے اسی طریقے سے اللہ تمہارے تھوڑے سے صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے اس آئے کریمہ کے شان نزول اس ایٹ کریما کا نزول باز حضرات نے یہ بھی بیان کیا کہ دو قسم کے لوگ تھے جو غزبۂ تبوک میں نہ جا سکے مسلمانوں میں سے اور دوسروں میں سے کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے توبہ نہیں کی اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے توبہ کر لی جنہوں نے توبہ کی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی پہلے اللہ نے ان کے ساتھ بائکاٹ کا حکم دیا اور پھر مسلمانوں کو ان کے ساتھ بات چیت کی اور اٹھنے بیٹھنے کی اجازت دے دی تو جب ان کے ساتھ لوگ اٹھنے بیٹھنے لگے وہی لوگ جو کل تک ان کا بائیکاٹ کیے ہوئے تھے تو یہ لوگ کہنے لگے جن کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی کہ یہ کیا تبدیلی آئی ہے ان کے اندر کہ کل تک تو ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اور آج سب ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں تو اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی فرمایا کہ اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ وَيَقْبَلُ الطَّوْبَةَ عَنِ عَبَادِهِ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اللہ صدقات کو بھی قبول کرتے ہیں اور اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے نامعلوم قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنے گناگار بندوں کو توبہ کی ترغیب دی ہے اور بار بار اس کا ذکر فرمایا کہ میں صباب ہوں بہت توبہ قبول کرنے والا میں غفور ہوں بہت معاف کرنے والا میں غفار ہوں بے انتہا بخشش کرنے والا میں رحمان اور رحیم ہوں بے حد رحم کرنے والا اے میرے گناگار بندو تم آ جاؤ میرے دروازے پر آ جاؤ اور توبہ کر لو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا بقولی اور میرے پیغمبر آپ ان سے فرما دیئے کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے دنیا میں تمہارا طرز عمل دیکھ لیں گے اللہ فرمارے تم نے توبہ کر لی تم نے توبہ کر لی لیکن تمہاری توبہ کا صحیح اعتبار اس وقت ہوگا اور یہ سچی توبہ اس وقت شمار ہوگی جب آئندہ کا عمل بھی توبہ کے مطابق ہو تم نے توبہ دو کی لیکن آئندہ زندگی کا عمل اس توبہ کے مطابق نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ سچی توبہ نہیں کی توبہ کر رہا ہے توبہ کرتا ہوں سود کھانے سے لیکن صبح اٹھتا ہے اور پھر سود کھاتا ہے توبہ کرتا ہے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں بد نظری سے لیکن صبح اٹھتا ہیں اور پھر سارا دن بدنظری میں مبتلا توبہ کرتا ہے شراب نوشی سے رات کو اور صبح پھر شراب نوشی اس کا آئندہ کا عمل اس کی توبہ کے مطابق نہیں ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس نے سچی توبہ نہیں کی ہے اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو بتا دیجیے کہ تم عمل کرتے رہو اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور ایمان والے بھی تمہارے امال کو دیکھیں گے یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ بندے کے جو خفیہ امال ہے وہ اللہ تو دیکھتا ہے اللہ جانتا ہے لیکن اللہ کا رسول تو خفیہ امال کو نہیں دیکھ سکتا اور عام ایمان والے وہ کسی کے خفیہ اعمال کو نہیں دیکھ سکتے تو کیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھے گا اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور ایمان والے بھی دیکھیں گے تینوں کا ذکر کیا تو اللہ کا دیکھنا تو سمجھ میں آتا ہے اللہ کے رسول اور ایمان والوں کا کسی کے خفیہ اعمال کو دیکھنا یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ رسول اور مومنوں کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو بندوں کے امال کے بارے میں بتا دیتے کوئی بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے اگر نیک ہو مسلسل نیک عمل کرتا رہے تو اللہ اس کے عمل کو بھی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر کھول دیتا ہے اور اگر کوئی برا عمل کرتا رہے تو اللہ اس کے عمل کو بھی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر کھول دیتا ہے اگر اگرچہ کوئی چھپ چھپ کر بھی عمل کیوں نہ کرے چنانچہ حدیث میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک ایسی چکان میں عمل کرے جو ہر طرف سے بند چکان ہے نہ اس میں کوئی دروازہ اور نہ اس میں کوئی کھڑکی نہ اس میں کوئی روشن دان تو اللہ پاک اس کے عمل کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے چنانچہ یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جو شخص رات کے اندھیرے میں کوئی بدکاری کرتا ہو اور مسلسل کرتا رہے اور توبہ نہ کرے دیکھنے والا کوئی نہیں لیکن اہل ایمان کا دل اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ بدکار کا چہرہ ہے حالانکہ اس کو کسی نے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ دلوں میں اس کا بغض پیدا فرما دیتے ہیں اس کی نفرت دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں اور ایسا شخص جو رات کے اندھیرے میں اللہ کی عبادت کرتا ہو دیکھنے والا کوئی نہ ہو اور وہ رات کو اپنے گھر کے ایک کونے میں چھپ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا اور گڑ ہے کسی نے اس کو نہیں دیکھا لیکن ایمان والوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے کا چہرہ ہے اللہ کے سامنے رونے والے کا چہرہ ہے تو اللہ خفیہ امال سے بھی اپنے بندوں کو مطلع فرما دیتے ہیں اور ان کے امال کو بندوں پر کھول دیتے ہیں اور آخرت میں تو بہرحال ہر ایک کے امال سب پر واضح ہو جائیں گے بلکہ حدیث سے تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے جو ہمارے رشتہ دار ہمارے باپ دادا دنیا سے جا چکے اللہ پاک انہیں بھی ہمارے اعمال کی اطلاع فرما دیتے ہیں چنانچہ ابو داؤد میں جابر بن کے رویت ہے تو جافر بن عبد اللہ رد کے کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں کو میں دکھاتا ہوں اللہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں کو ان کی قبروں میں دکھاتا ہوں اگر تم نیکی کے عمل میں لگے ہو تو تمہارے باپ دادا اور رشتے دار اس عمل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اگر تم برائی میں لگے ہو تو تمہارے نیک رشتے دار اور نیک باپ دادا اللہ سے دعا کرتے اے اللہ میری اولاد کو اے اللہ میرے ان عزیزوں کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما تو کہ اللہ والمؤمنون فرما کے دی ایمان والے دنیا میں تمہارا طرز عمل دیکھ لیں گے بس مل گئی بھی شہادہ اور قیامت کے دن تمہیں لوٹا دیا جائے گا غیب اور حاضر کو جاننے والے اللہ کی طرف تم تعملون وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے وہ آرون علی اللہ اور کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتبی ہے اما یا تو اللہ ان کو سزا دے گا وہ اما یتوب علیم اور یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا بلّ علی حکیم اور اللہ علم والا ہے اللہ حکمت والا ہے جو لوگ غذائی تبوک میں شریک نہ ہو سکے وہ تین قسم کے لوگ تھے ایک قسم کے لوگ تھے منافق جو اپنی منافقت پر اڑے رہے اور دوسری قسم کے لوگ تھے مخلص مسلمان جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا اور تیسری قسم کے وہ مخلص مسلمان تھے جنہوں نے اپنی غلطی کا اقرار تو کیا لیکن اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا ہے میری مرضی ہے چاہے تو ان کو سزا دوں اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لوں ان کے معاملے کو اللہ نے جو مؤخر کیا تو شک کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دلوں میں خوف اور امید پیدا کرنے کے لیے اور ان کے غم کی آگ کو بڑکانے کے لیے اور ان کے خلوص کو دنیا والوں پر ظاہر کرنے کے لیے ایک ان کے دل میں خوف اور امید کی کیفیت پیدا کی ہر وقت امید بھی رکھتے تھے ہو سکتا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے اور ڈرتے بھی تھے کہ اگر اللہ نے توبہ قبول نہ کی تو ہمارا کیا بنے گا اور پھر دلوں میں غم کی آگ بھڑک رہی تھی چنانچہ حدیث میں آتا ہے، وہ حضرات جن کی اللہ نے توبہ قبول کرنے کا اعلان نہ کیا وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہمارے سینے غم کی وجہ سے پھٹ گئے کہ پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اور اللہ نے دنیا والوں پر ان کی وفا ظاہر کر دی ان کا خلوص ظاہر کر دیا کہ چالیس دن تک ان کا بائی کیا گیا آگے ان کا ذکر آ رہا ہے چالیس دن تک ان کا بائی اور دس دن تو بیویوں کو بھی ان سے جدا ہونے کا حکم دیا گیا پچاس دن تک ان کا بائکاٹ کیا گیا اور بعض بادشاہوں کی طرف سے انہیں پیشکش ہوئی کہ محمد تمہارا بائیکاٹ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں اگر تم اسلام کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ اللہ اکبر جب انہیں اس پیشکش پر مبنی خط کو پڑا تو خون خال اٹھا اور خط کو تندور میں ڈال دیا اور رونے لگے کہ میں اتنا کمزور ہو گیا کہ کافر میرے ایمان کی بولی لگانے لگے تو دنیا والوں پر ظاہر ہو گیا کہ وہ مخلص تھے با وفا تھے اگر کی ان سے غلطی ہو گئی تو ضروری نہیں کہ جس سے غلطی ہو جائے تو وہ بے وفا ہے وفا والوں سے بھی نیک لوگوں سے بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ بے وفا اور بے مروبت سے اگر غلطی ہو جائے تو غلطی پر اڑ جاتا ہے اور بفا سے غلطی ہو جائے تو غلطی کا اقرار کر کے اللہ کے سامنے توبہ کر دیتا ہے آگے فرمایا کے بلبین تخز مسجد تفری کمبین قبل اور کچھ منافق ایسے بھی ہیں اور کچھ منافق ایسے بھی ہیں جنہوں نے مسجد بنائی تاکہ اسلام کو نقصان پہنچائیں اور کفر کے منصوبے بنائیں اور ایمان بانوں کے درمیان انتشار پیدا کریں فرقے پیدا کریں نہ ارفاد اور ان لوگوں کو قیام کی جگہ فراہم کریں جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ برسرے پیکار ہیں بل یہ فننا ان اردنا اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہمارے پیش نظر بھلائی کے سوا کچھ نہیں بلّہ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ پکے جھوٹے بنو عمر بن عوف یہ اوس کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے تو بنائی مسجد کبا اور جس کا افتتاح کیا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں حضرت قبیلے کے لوگ تھے بنو غنم بن عوف انہوں نے ایک اور مسجد بنائی حسد کی وجہ سے ایک تو حسد کی وجہ سے کہ انہوں نے مسجد کو بنائی ہم بھی ان کے مقابلے میں مسجد بنائے تاکہ ہمارا بھی نام ہو اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ابو عامر واحد جو اسلام اور حضور کا دشمن تھا اس کے لیے مسجد بنائی کہ جب وہ شام سے آئے تو اس مسجد میں وہ قیام کیا کرے اب مسجد بنانے کا اصل مقصد وہ بغض حسد اسلام کو نقصان پہنچانا اور اسلام کے دشمن کو ایک ٹھکانہ فراہم کرنا تھا یہ مقصد تھا لیکن ظاہر کیا کہ ہمارا مقصد تو اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے کیونکہ بیماروں کو بہت تکلیف ہوتی تھی دور جانے میں اور بارش میں بڑی تکلیف ہوتی تھی دور کی مسجد میں جانے میں تو جیسے آپ نے مسجد قبا کا افتتاح فرمایا تو ہماری مسجد کا بھی آپ افتتاح فرما دیجئے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ ابھی تو افتتاح نہیں کر سکتا البتہ واپس آ کر تمہاری درخواست پر غور کروں گا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس لے تشریف لے آئے تو ان لوگوں نے دوبارہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے آپ اس مسجد کا افتتاح فرما دیں دے مہا نماز ادا کر کے سناتے حدیث سناتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا اور آپ نے اس کی تیاری شروع فرما دی کسی موقع پر یہ اے تقریباً نازل ہو گئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد میری رضا کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ یہ مسجد بنائی گئی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے منصوبے بنانے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان فرقے پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے, کے, لیے مسلمانوں کے اندر گروپ بندی کے لیے یہ مسجد بنائی گئی لہذا میرے نبی آپ کو اس مسجد میں کھڑے ہونے کی اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے لا تقم کی ابدا اس مسجد میں آپ کبھی بھی کھڑے نہ ہوں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن دخشم مان بن ادی اور آسم بن ادی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس مسجد کو گرا دو اور آگ لگا دو چاہیے اس مسجد کو گرا دیا گیا اور اس مسجد کو جلا دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ جب سے اس مسجد کو گرایا گیا اور جلایا گیا اس کے بعد اس جگہ پر کوئی آباد نہیں ہو سکا نہ انسان رہ سکا نہ حیوان رہ سکا بل عالم باباب اب اس ایت کریمہ سے جو بات ہم میں آ رہی ہے وہ یہ کہ مسجد زیرار کے چار مقاصد تھے پہلا مقصد تھا مسجد کبا کو نقصان پہنچانا اور کبا والوں کا حسد اور بغض دوسرا مقصد تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں اور تیسرا مقصد تھا مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا اور چوتھا مقصد تھا اسلام کے دشمن ابو راہب کے لیے ابو عامر راہب کے لیے ایک ٹھکانا بنانا تو اللہ پاک نے حضور کو ایسی مسجد میں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں دی میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری بہنوں اللہ ہمیں معاف فرمائے آج کتنی ہی हैं ہیں جو مسجد زرار کا کردار ادا کر رہی ہیں مسجد بناتے ہیں لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں مقصد دکھاوا مقصد دوسرے سرکے کا مقابلہ اور مقصد بغض اور حسد مقصد کیا ہے دوسرے فرقے کو زلیل کرنا مسلمانوں میں فرقے پیدا کرنا یہ مساجد کی تعمیر کا مقصد بن گیا بعض مساجد ساری مسجدوں کی بات نہیں کر رہا بعض مساجد کی بات کر رہا ہوں کہ وہ حقیقت میں مسجد زرار کا کردار ادا کر رہی ہے آج بھی چنانچہ مالکیا کا قول یہ ہے کہ ہر وہ مسجد ہر وہ مسجد مسجد زرار ہے جس مسجد کی بنا میں تعمیر میں مقصد ریا اور دکھاوا ہو اور دوسرا جس مسجد سے مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچے وہ حقیقت میں مسجد زرار ہے جو بھی مقصد چاہے کہنے والے کیا بھی کہتے رہے کہ ہمارا کیا مقصد ہے لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ ریا اور دکھاوا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا وہ حقیقت میں مسجد ہے تو زرار میں تو مسجد میں اللہ نے اپنے نبی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی لیکن اس کے مقابلے میں مسجد جسے مسجد تقوا بھی کہا گیا مسجد مسجہ میں فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ اس میں نماز پڑھے کیوں دو بجے بیاں فرمائی فرمایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسج کی بنیاد تقبے پر رکھی گئی ہے مسج کو بنایا گیا اللہ کی رسا کے لیے اور دوسری وجہ یہ کہ مسجد کبا میں ایسے نمازی ہیں جو جسمانی طور پر بھی پاکی کو پسند کرتے ہیں اور روحانی طور پر بھی پاکی کو پسند کرتے ہیں اللہ اکبر اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مسجد کی فضیلت نمازیوں کی وجہ بھی ہوتی ہے جس مسجد کے نمازی پاکی اور تہارت کو پسند کریں جسم بھی پاک کپڑے بھی پاک اور دل بھی پاک اور اخلاق اور اعمال بھی پاک تو اس مسجد کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے دوسری مسجدوں کے مقابلے میں فرمایا کہ مسجد الگ تخوا من ابلیومنفی وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوے پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں ہی رجالو جو ہبو نے اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں اف من من اللہ خود ہی سوچو نہ وہ شخص بہتر ہے جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوے پر اور اللہ کی رضا پر رکھتا ہے یا وہ شخص بہتر ہے جو اپنی عمارت کی بنیاد ایسی گھاٹی کے کنارے پر رکھتا ہے جو گرنے والی ہے فنہارب ہی ناری جہنم پھر وہ واقعی اپنے بنانے والے کو لے کر آگ میں جا گرتی ہے ظالمین اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو مسجد زرار کی اللہ نے مزمت بیان فرمائی اسے گرا دیا اسے جنا دیا اور مسجد قبا کی تعریف فرمائی دو وجہ سے میں نے کہا تاریخ ایک تو اس لیے کہ اس کی بنیاد اللہ کی رضا پر ہے مسجد بنائے گی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دوسرے اس لیے تاریخ کروائی کہ اس مسجد میں ایسے نمازی ہیں جو پاکی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں اور پاک صاف رہتے مسجد قبا کی فضیلت اس قدر ہے کہ سربل دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسجد میں نماز ادا کرنے والے کو اور دو رکت پڑھنے والے کو اللہ پاک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں چنانچہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ منبرہ کی زیارت کی اللہ پاک ان کو توفیق دیتے ہیں تو وہ مسجد عبا میں دو رکت پڑھنے کا اہتمام ضرور کرتے ہیں یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے یہ ہمیشہ کانٹا بن کر ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے یہ کانٹا نکل جائے نہ یہ عمارت ان کے دل میں کانٹا بن کر ہمیشہ کھٹکتی رہے واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے وہ دعوانا الحمد للہ ہر بلا یہ چند اعلانات ہیں پہلا اعلان یہ ہے کہ الحمد للہ آج سے اس مسجد میں نماز عشا کے بعد روزانہ درس قرآن ہوگا وقت بھی مختصر ہے اور اس میں تفسیر بھی مختصر بیان کی جائے گی صرف 15 منٹ کے لیے درس قرآن ہوگا اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ سال سوا سال کے اندر پورا قرآن کریم ختم ہو جائے تو تمام حضرات و خواتین سے اس میں شرکت کی درخواست ہے دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خواتین کے لیے اب معلمہ تعلیم کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں وہ ماشاء اللہ قاریہ بھی ہیں عالمہ بھی ہیں اور ماشاء اللہ مبلغہ اور دائیا بھی ہیں بہت محنت کر رہی ہیں صبح بھی پڑھاتی ہیں دس سے بارہ تک اور زہر کے بعد بھی دو سے چار بجے تک وہ پڑھاتی ہیں تو کوئی بھی بچی یا خاتون چاہے ناظرہ پڑھنا چاہے حفظ کرنا چاہے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا چاہے یا اپنی تجوید کی درستگی کرنا چاہے تو وہ وہاں پر داخل لے سکتی ہیں اور رو کر سکتی ہیں صبح دس سے بارہ اور شام دو سے چار اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک نظم جو ہے وہ ماہانہ کے اعتقاد کا بھی ہے اصلاحی اور تربیتی گوہے کے اجتماع کا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس دفعہ جو ہمارا مہانہ یہ تربیتی پروگرام ہوگا تو یہ 17 دسمبر کو ہوگا 17 دسمبر کو جمعرات ہے اور نو محرم ہے تو ایسے ساتھی جو کہ یہاں وقت گزار سکیں تو ان کے لیے بڑی سہولت ہوگی کہ دس محرم میں تو عام طور پر شہر بند ہو جاتا ہے تو نو محرم کی مغرب کی نماز وہ یہاں ادا فرما لیں اور جمعہ بھی یہاں پڑھے اور اگلی رات ہو سکے تو چلے جائیں ہو سکے تو یہاں ہی وہ رات بھی گزار لیں بیان کا سلسلہ درس کا سلسلہ اور انشاءاللہ ذکر کا سلسلہ وہ جاری رہے گا تو آپ حضرات جی سولہ دسمبر کو صحیح سولہ دسمبر بروز جمعرات جمعرات کی شام کو یہاں جمع ہو جائے یہ اعلان ہے ہمارے شفیق اجمل صاحب کی طرف سے کہ یہاں جو ہر اتوار کو درس ہوتا ہے عصر سے مغرب تک تو یہ درس ٹیلی فون کے ذریعے نارتھ نظم آباد این بلاک میں بھی براہ راست سنا جا سکتا ہے جو خواتین اور حضرات یہاں نہ آ سکیں تو وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈاکٹر انیس خورشید صاحب کا مکان دو سو ترانوے بلاک این اور گلی نمبر تین بہت سے حضرات جانتے بھی ہیں تو آپ وہاں پر اس درد کو ٹیلی فون کے ذریعے سن سکتے ہیں اور اب بھی وہاں یہ درد سنا جا رہا ہے اسی طرح اسی گھر میں کل بروز پیر قرآن کے مقاطب سے وابستہ قاری اور معلم حضرات کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ بجے، بجے منعقد ہو رہی ہے جس میں قرآن ناظرہ اور حفظت کرنے والے بچوں کو قرآن کے ساتھ تربیتی نصاب پڑھانے کا طریقہ بتایا جائے گا یہ جو ہم نے اعلان کیا کہ وہاں پر یہ ورک ہو رہی ہے اور ناظرا اور حفظ والے بچوں کو تربیتی نصاب بھی پڑھایا جائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ پاک نے فضل فرمایا تو یہ تربیتی نصاب یہاں جو بچے ناظرا اور حفظ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ہم یہ تربیتی نصاب پڑھائیں گے تاکہ ایک بچہ جب ناظرہ قرآن ختم کرے یا قرآن حفظ کرے تو اس کے ساتھ ساتھ دین کا بنیادی علم وہ حاصل کر چکا یہاں ہمارے ہاں جو حفظ کی کلاس چل رہی ہے تو اس میں آج الحمدللہ پہلا حافظ بچہ یہاں سے وہ فارغ ہوا ہے لیکن انشاءاللہ شاء جمعے کے دن اس کو سب کے سامنے پھر انعام دیا جائے گا اور اکثر میں آپ حضرات سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ اپنے ذہین بچوں کو حفظ قرآن کے لیے وقف کریں کنف ذہن بچوں کو نہیں بلکہ ذہین بچوں کو تاکہ بہت معیاری قسم کے حافظ یہاں سے تیار ہو سکیں تو یہاں جو چھوٹا سا پودا ہم نے لگایا الحمدللہ اس نے پھل دینا شروع کر دیا آپ حضرات اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو حفظ اور ناظرہ کے لیے یہاں پر اور بچیوں کو حفظ اور ناظرہ کے لیے خدیجہ حال وہاں پر آپ داخل کروائے الحمد للہ حرب العال مسلط نمبیا الانبیاء المر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا نكون النمر الخاسرين ربنا لا تزق بنا بعد هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك انت البهاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم یا رب العالمین یا رحم راہمین اخلاص عطا فرما یا اللہ اپنی رضا عطا فرما یا اللہ ہم جو عمل بھی کریں وہ تو صرف تیری رضا کے لیے کریں اے اللہ ہمیں ایسے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما رب العالمین یا یارحمن راہمین ہمارے دل دماغ کو گناہوں کی گندگی سے پاک فرما اے اللہ تیری راہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب پکا سچا مسلمان بنا دے یا اللہ درس قرآن اور تعلیم قرآن کے جو سلسلے یہاں جاری ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا رب ہمارے سارے جائز مسائل اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے اے اللہ ہمیں نیک بنا دے ہمارے اہل و عیال کو نیک بنا دے اہل ایمان پر دین پر استقامت نصیف فرما دے یا اللہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنادہ بننا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالین وطبالینا انکا انتا تباب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ لا رسولہی وخیر خلقہی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 ڈبلو